حضور یہ بھائی نے ابھی جو آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اس دستر خان پہ غیر مسلم بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو تملیغ تو مسلمان کے حوالے کر دی اب اس پہ اگر غیر مسلم بھی شامل ہو جائیں تو اس کی وضاحت اگر یہ بات یہ بات متبق ہو جائے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زکوت ہے یا نہیں یہ متعین ہو جائے دارال اسلام جس میں مسلمانوں کی حکومت ہو جیسا ہمارا پاکستان ہے اس دارور اسلام میں ہم اپنی زکات اور صدقۂ واجبہ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتی ان کے لیے کب ہوگی کہ اسلامی حکومت ہو اور حکومت اسلامی ہونے کے بعد غیر مسلم حکومت کو جزیہ دیں یعنی ایک ٹیکس ہے اس میں جو بھی کافر عیسائی یہودی یا ہندو مسلمانوں کو ٹیکس دے اس کو ہمارے یہاں فک کی زبان میں کہتے ہیں کہ ذمہ اب اس کی جان و مال حکومت اور ہمارے ذمے ہو گئی مثلا کوئی نان مسلم اگر وہ ذمہ ہے اس کے یہاں اگر کوئی مسلمان چوری کرے گا تو مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ جی نہیں ہوگا کہ بھی کافر کی یہاں چوری کری تو مال موضی نصیب غازی حلال ایسا نہیں ہوگا جو قانون آپس میں ہیں وہ ان کے لیے بھی لاگو ہوں گے تو یہ اسلامی حکومت ہے اب وہ ان کو مختلف مدات میں اگر وہ غریب ہوں تو ان کو مدد کر سکتی زکوات کا نظام اصل میں اجتماعی ہے انفرادی نہیں اب جب اسلامی حکومتیں نہیں رہیں اب یہ انفرادی ہو گیا اب جب زکوات کا نظام انفرادی ہو گیا اور کسی ادارے کو زکوات دی جائے تو زکوات ادارے کو دینے سے ادا نہیں ہو بلکہ وہ ادارہ اس کو زکوات کی مد میں استعمال کرے تب آپ کی زکات ادا ہوگی اور وہ اگر نان مسلم کو کھلائے سب سے پہلے تو زکوات خالی کھانا کھلانے سے ادا نہیں ہوگی اور مان لیا جائے کہ وہ ثواب کی غرض سے اطیات کی غرض سے کچھ لوگ کھانا کھلا رہے تو جتنے بھی نان مسلم کھانا کھائیں گے جو مسلمان نہیں ہیں اس کا ثواب اس کو نہیں ملے اور یہ اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کی تحقیق کریں جب کسی کا پیسہ لیں تو یہ امانت ہے اور اس امانت کو کسی طرح بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے ورنہ اداروں سے لوگوں کا اعتماد اڑ جائے گا